باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحم اد دنیا حدیث نمبر کہتے ہیں قید خانے کو مؤمن ایمان والا دنیا دنیا ہے جنت جنت ہے کافر کافر کو بولتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہی روایت مشکل شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے جنت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے و جنت الکافر اور الکافر کے لیے جنت ہے دنیا اد دنیا اس, اس کے لغوی معنی اور یہ جو مشتق ہے یا تو دنو بون سے ہو یا دنا اتون سے اگر یہ دنو بون سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا تو دنیا کو بھی پھر دنیا اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ دنیا آخرت کے قریب ہے ابھی بھی آخرت آ ہے ٹھیک ہے اب دنیا یا تو دنو بون سے بمانہ قریب ہونا تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے قریب ہے دوسرا یہ کہ دنیا دنا اتن سے ہے بمانا خبیص ہونا تو دنیا بھی کیا ہے خباسوں کا مجموعہ ہے سجن کو کہتے ہیں جیل کو کہتے ہیں ایمان والا مکمن ایم ایمان رکھنے والا جنت باغ کو کہتے ہیں مراد اس سے یہ نہیں حقیقی جنت ہے اور اثر اس کی جو جمع آتی ہے وہ جنان, جنان بھی آتی ہے جنات بھی آتی ہے امانا باغ وغیرہ اور الکافر کافر اس کے معنی انکار کرنے والے کے بھی آتے ہیں ناشکری کرنے والے کے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تاریخ رات کے معنی بھی آتے ہیں اور کافر کاشتکار کو بھی کہتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ فتح کے اندر ہے غالباً کہ بهم تو وہاں پر کفار سے مراد کیا ہے کاشتکار ہے تو کافر کاشتکار کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کھیتی باڑی کرنے والے تو خیر اب دنیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے وہ جنت الکافر اور کافر کے لیے جنت ہے آ حضرت کا یہ فرمانا اس لیے ہے کہ مومن جو ہے وہ کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے نکل کر کیا ہے آخرت میں جانا ہوتا ہے اور اس وہ چاہتا ہی ہے یہ کہ کہیں نہ کہیں اس دنیا سے نکل کر کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آخرت میں آخرت میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں اور اس کی نعمتوں سے کیا ہو محظوظ ہو اور اسے ہی یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے اس دنیا کے اندر تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے لہذا وہ اس دنیا کی لذات اور ان چیزوں میں نہیں لگ کر اپنا وقت ضائع کرتا بلکہ آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے تو جو بھی انسان کسی بھی جگہ سے نجات چھڑانا چاہ رہا ہو تو اسی طرح کیا ہے قید خانے کے اندر اگر کوئی انسان چلا جائے جیل کے اندر چلا جائے تو وہ کبھی بھی وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری ہمیشہ کی جگہ تو یہ ہے نہیں میں آج یہاں ہوں تو کل میں باہر چلا جاؤں گا جیل سے قید خانے سے نہ آج گیا ایک ہفتے بعد چلا جاؤں گا ایک ہفتے بعد نہ گیا تو کم از کم سال میں چلا جاؤں گا لیکن کبھی تو کبھی جاؤں گا وہ وہیں اس کے اندر جو ہے نا اس قید خانے کے اندر اپنا گھر تعمیر کرنا اور وہاں کا ہمیشہ, ہمیشہ کی تیاریاں شروع نہیں کر دیا کرتا بلکہ آرزی زندگی گزارتا ہے چند دنوں کی وہاں پر اسی طرح ایمان والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر کیا ہے مسافر کی طرح زندگی گزارے ٹھیک ہے نا ہونی چاہیے جس طرح کا ایک مسافر جب راہ گزرتا ہے اور حسن کر جاتا ہے اگر وہ راستے میں کسی جگہ پر ٹھہرتا ہے اور پڑاؤ ڈالتا ہے سٹے کرتا ہے تو وہ وہاں پر ہی اپنے لیے ٹھہرنے کی ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ نہیں بنا لیتا بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی منزل کی طرف جانا ہے یہاں تھوڑی دیر کے رکا ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں کا سامان پیدا کرے تو یہ ہے اصل ایمان والوں کی تعریف کے دنیا کو دنیا کی حد تک رکھ کر ہی استعمال کیا جائے اسے ہمیشہ کا گھر نہ سمجھا جائے وہ جنت القافر اور دنیا کو کافر کے لیے جنت اس لیے کہا کہ کافر سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتا ہے اور وہ آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتا اور اسے یقین ہوتا ہے کہ آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بات کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے اس کو تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اس کی وہ ساری کی ساری لذتے ساری کی ساری راحتیں وہ اسی دنیا کے اندر ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی کتاب و دوہ میں وہ کیا ہے ہمیشہ سے لگا ہوتا ہے تو اسی لیے دنیا کو جنت کافر کے لیے تو جنت کیا دیا؟ اور مومن کے لیے قید خانہ کہہ دیا اد دنیا سجن الم جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے آگئی بات سمجھ چلیے پھر ترکیب کی طرف اد دنیا مبتدا مضاف مذاف مضاف, مضاف مضاف مزافل مل کر معطوف عالیہ عاطف جنت و مذاف الکافری مضافلے مذاف مضافل مل کر معطوف تو معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر بن جائیں گے دنیا مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریہ بڑی آسان سی ترکیب ہے ادنیا مبتدا سجم الماف مضافل ماتوف علیہ واؤ ہر فاطف جنت القافر ماتوف ماتوف علے, مزاف مزاف علے, ماتوف علے, مزاف مزاف علے ماتوف تو ماتوف اور ماتوف عالیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کس اس کس کو ترکیب سمجھ میں آئیے جی ماشاء اللہ آج ہے نہیں رول نمبر ففٹین بھی نہیں ہے اور رول نمبر ٹین بھی نہیں ہے اگر حاضری ٹھیک نہیں ہے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں ریگولر ہو جائیں میں دوبارہ بتاؤں گا انشاءاللہ بتا دیتا ہوں اور ان کو دیکھیں یہ رول نمبر سو, سولہ ہے میرا خیال سے یعنی کتنے عرصے بعد یہ کلاس میں آئے آج چلے بہرحال یہ ہو کہ ہمیں ایک تو متعلی بھی کیا کریں آپ کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تاکہ ہم کم از کم اور کچھ نہیں کہ آپ کی کلاس والے جاب, یا آپ کے اساتذہ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور پھر یہ ہے کہ تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ لوگ کہاں ہیں اور اپنے ہونے کا ہمیں احساس دلائیں پھر یہ ہے کہ سبق کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنائے کہ آپ کا جو گزشتہ اسباق ہے وہ اگر ایک دن کا سبق آپ ضائع کرتے ہیں پھر اگلے دن کا جو سبق آنے والا ہوتا ہے وہ آپ اس دن اس سبق کو نہیں کور کر سکتے اسے جائے کہ پچھلے سبق کو کور کریں گے پھر ایسے ایسے رہتے رہتے پوری کتابیں رہ جاتی ہیں اور پھر جب امتحانات سر پہ آ جاتے ہیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب تیاری کہاں سے کی جائے ایک کتاب تو ہوتی نہیں ہے چار سے پانچ یا پانچ سے سات آٹھ تک کتابیں ہوتی ہیں اب کس کس کی تیاری کی جائے اور کیسے کیسے کی جائے پھر سر پکڑ کر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی آج سے ہی ریگولر ہو اور اپنی اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور جو جو اصلاف ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھے ٹھیک ہے جی اب دنیا سیزن و جنت دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے مبتدا مضاف مذاف المافلے مضاف مضافر مل کر معطوف علیہ یاد رکھیں جب بھی حرف عاطف بیچ میں آتا ہے تو اس کا پہلے والا جو بھی جملہ ہوگا وہ معطوف علیہ بنا کرتا ہے اور بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ معطوف بنا کرتا ہے تو لہذا بیچ میں وہ حرف عاطف ہے پہلے والا جملہ جو سرجن المے ہے وہ ماتوف علیہ ہے اور بعض والا جو جملہ ہے جنت القافر وہ معطوف ہے تو ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر کیا بنیں گے ہم دیکھیں گے کہ پیچھے کیا تھا تو پیچھے مبتدا اس کے لیے خبر بنے گا ٹھیک ہے نا یہ ماتوف ماتوف علیہ مل کر جملہ خبر تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ خبریاں پھر سے دیکھ لیں دنیا مبتدا سجن المونی مضاف مزافل ماتوف عالیہ آتیف جنت القافر مذاف مزافل محتوف محتوف محتوفا اپنی خبر اپنی مبتدا سے مل کر جملہ اسلیہ جی سمجھ میں آیا رول نمبر سولہ چلیں حدیث نمبر تیرہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرۃ مل وا کو متحر تن لمر و تن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے متحر تل لم کمر و جی مسواک متحرا للفم منہ کو صاف کرنے والی ہے قمر للرب اور رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لکڑی کا جو بنا مسواک ہوتا ہے متحرا یہ جی اس میں مزد ہے لیکن بمانا اس میں فائل کا ہے مزد بمائنا اس میں فائل کے ہے تو مزدور لیکن اس میں فائل کے معنی میں ہے ٹھیک ہے تو تہارا یا تو اس کا معنی ہوتے ہیں پاک کرنا صاف کرنا فم کہتے ہیں منہ کو ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں وجہ وہ چہرہ ہوتے ہیں مکمل اور ایک ہوتے ہیں فم منہ یعنی ہوٹوں کے اندر اندر کا جو خلا لاتا ہے وہ منہ لاتا ہے مر یہ بھی کیا ہے مزدور ہے لیکن بنا اس میں فائل کے ہے راضی ہونا ع راضی کرنا ارضا یورضی ارزا وہاں سے بھی ہو سکتا رضی یزا سے بھی آتا ہے اس کا معنی ہے راضی کرنا مرضات ٹھیک ہے رضی یرزا سے مزر کر لیں آپ اس کو رب کہتے ہیں پالنے والے کو اب آ جائیں ترجمے کی طرف اصو متحرۃ الفم مسو منہ کو پاک کرنے والی ہے عمر ذات الرب اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والی ہے مسواک کرنا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ دیکھیں ایک دنیاوی ذکر کیا ہے حدیث کے اندر اور ایک اخروی ذکر کیا ہے دنیاوی فائدہ جو ہے مسواق کا وہ یہ ہے کہ منہ کو صاف کرنے والی ہے اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتے ہیں وہ بڑی مستقنی ذات ہے وہ عجیب عجیب طریقوں سے راضی ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری طرف بندہ متوجہ تو ہو مجھ سے کر تو دیکھیں میں اسے کیسے عطا کرتا ہوں اب دیکھیں اپنی رضا کہاں رکھیے ایک لکڑی کو صرف منہ میں مارنا ہے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے دانتوں کی صفائی کے لیے منہ کی صفائی کے لیے اور وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کا ذریعہ ہے اور دنیا کے اندر کیا ہے دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ منہ کو پاک کرنے والی ہے پھر یہ کہ مسواق کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس پیسٹ ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اور استعمال ہوتی ہیں طرح طرح کے جو ہے نا وہ منجن اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک وہ دنداسا ہوتا ہے تمام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن جو سنت ہے اور جس کی فضیلت ہے وہ یہی مسواک ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن جو فضیلتیں ہیں وہ کیا ہیں صرف اور صرف مسواک کے لیے ہیں اس کے علاوہ ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے تو وہ مسوات کے لاتی ہے اچھا اور مسواک کے حدیث میں آتا ہے کہ مسواق کے ستر سے زیادہ ٹھیک ہے ستر سے زیادہ فائدے ہیں اور ان میں سے ادنا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ حکماء اور طبع لکھے ہیں کہ مسواک ہے وہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی کیا ہے بیماریوں کے لیے شفا ہے جو انسان مسواک کرتا ہے وہ جلدی برا نہیں ہوتا جو انسان مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کی نظر کو کمزور نہیں کرتے اس کی نظر ہمیشہ سے تیز رہتی ہے اچھا پھر یہ ہے ایک فائدہ اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو انسان مسواک کرتا رہتا ہے اس کی روح اللہ تبارک و بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں اور اسی طرح مسواک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان میدے کی بیماریوں سے کیا ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے غرض اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر وضو کے ساتھ اور پھر یہ کہ جو جس وضو کے ساتھ مسواک کی ہو اس کے بعد پرانے مجید جو نماز پڑھی ہو اس نماز کی فضیلت میں بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس نماز کے ساتھ ٹھیک ہے جی متحرۃ الفم نسوا منہ کو پاک کرنے والی ہے اللہ تبارک وطالع کو راضی کرنے والی ہے ترکیب میں آ جائے کو مبتدا کو مبتدا اور متحرۃ مزدر بمانا اسم فائل میں نے ابھی بتایا کا مزدور ہے یہ بھی متحراتون بھی اور مرواتون بھی دونوں مزدور ہیں اور بمانا اس میں فائل کے ہیں تو متحراتن مزدور پمانا اس میں فائل اس میں فائل اچھا جی للفم جار الفم میں اجر جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مزدور بمانا اس میں فائل کے ٹھیک تو با ہرف آتیفہ مرضات للرب اس میں مزدور مصدر مزدور بمانا اس میں فائل اسم میں فائل لرب لام جا الرب مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مصدر بمانا اسم میں فائل مردات کے ٹھیک ہے جی اب مرضات للرب سے پہلے جو با حرف عاطفہ اور متحرت الفم معطوف علیہ مر ذات معطوف معطوف ماتوف علیہ مل کر خبر اس کے لیے اس کو مبتدا کے لیے کو مبتدا اپنی جملہ خبر سے مل کر جملہ اس خبریہ ہوا جی اس واقو مبتدا متحرت مسدر بمانا اس اسم فائل اسم میں ضمیر فائل لام جار الف میں مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اس کے متحرتن مصدر بمانہ اس میں فائل کے تو متحرتن مصدر اس میں فائل اس میں ضمیر فائل اور اپنے متعلق سے مل کر معطوف عالیہ کے عاطف مرضات للرب ماتوف اور متحرۃ الفم میں ماتوف عالے ماتوف ماتوف علیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ خبریا پھر مردات الرب میں وہی تفصیل ہے مردات اسم فائل اسم میں ضمیر فائل لام جار اور مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مردات مصدر اس اسم فائل کے جی ترکیب کس کس کو سمجھ میں آئی وزرب <تصفيق> جی رول نمبر چودہ آپ کو ترکیب سمجھ میں آئی چلیے ایک اور بھی پڑھ لیتے ہیں حدیث نمبر چودہ خیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید اوپر والا ہاتھ خیرن بہترے من الید نیچے والے ہاتھ سے الید ہاتھ کو کہتے ہیں الولیا ہر بلند چیز کو کہتے ہیں بلند اوپر والی چیز بلند چیز خیرن سیغ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہتر افضل من جار ہے روپے جارا میں سے الید پھر وہی ہاتھ کو کہتے ہیں ہر نیچے والی چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ترجمہ ہوگا الید اوپر والا ہاتھ خیرن بہتر ہے والے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نمبر پر تشریف فرمات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے بارے میں سائل کے بارے میں اور سوال کی فواہد بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا خیر مِن مِن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے دینے والا ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے لینے والا ہاتھ تو یعنی سوال کرنا اور کسی سے کوئی چیز مانگنا دستے سوال دراز کرنا یہ کیا ہے اچھی بات نہیں ہے اس کی قباہت بیان کی ہے کہ پھر بھی اگر دینے جو دے رہا ہے جو سائل مانگ رہا ہے تو دینے والا جو ہے وہ کیا ہے بہتر ہے لینے والے سے اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دینے والا بنے لینے والا کبھی بھی نہ بنے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کسی سے بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے بھوکے مر جائے ایک تو یہ ہے کہ انسان بالکل مرنے کے قریب ہو جائے پھر تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز طلب کرے لیکن ہمارے ہاں رائے یہ جی ہے کہ سائل سوال کرنے کی عادت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ انسان اگر بازار میں نکل جائے تو انسان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ سائلین ہی اتنے ہوتے ہیں الامان والحفیظ ایک تو بعض ہوتے ہیں لوگ جن جو ضرورت مند اور حادت مند بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل بیسی ان کی عادت لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے مانگتے ہیں میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جوڑوں جو جن نہیں اربوں کی صورت میں میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس یعنی پیسہ ہے ہر قسم کی ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کیونکہ کہ باقی گھر والے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ صبح اخبار کے بہانے سے کہ نیوز پیپر پڑھنے کے بہانے سے وہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ لوگوں سے مانگتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عادت لگ جاتی ہے لوگوں کو को مانگنا شروع کر دیتے ہیں ضرورت کسی کی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بینک پہ چلے جائیں تو وہ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں اس لیے دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں دیکھ بھال کر دیں اگر زیادہ رقم دیتے ہیں باقی یہ ہے کہ کوئی بھی سائل ہو سائل سے جیسا بھی ہو اگر آپ سے مانگتے ہیں تو آپ اس سے برے طریقے سے مت پیش آئیے اچھے طریقے سے پیش آئے اگر آپ نے نہیں دینا تو بھی اچھے طریقے سے کیا کر دیجئے رخصت کر دیجئے کیوں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سائل کو مت جڑکیں اگر آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ایک سے امید لگا کر آئے ہے لہٰذا آپ اس کو مت جڑکیں اس کو ٹانٹیں نہیں ایک طریقے سے ایک پیار سے محبت سے اگر کچھ دینا تو دے دیجئے نہیں دینا تو بڑے اچھے طریقے سے اچھے اخلاق سے اور اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتے ہوئے انسان ہونے کے ناتے اس کو اچھے طریقے سے جواب دے کر اس کو کیا ہے رخصت کریں بہت دفعہ لوگ بہت برا کچھ کہ جاتے ہیں ساحل کو چاہے جیسا بھی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے آپ نے کچھ مدد کرنی ہے تو چیز یہ نہیں کرنی تو آپ اس کو کم از کم ڈانٹ سو نہ پلائیں ٹھیک ہے یہ ہمارا حق ہے یعنی دینے والے کا حق یہ ہے کہ وہ کیا کرے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے باقی یہ کہ مانگنے والوں کا حق ہے کہ وہ بلا ضرورت ہے. نہ مانگے ہر ایک کے اپنے اپنے فرائض ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے لینے والی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی سے مانگے ہیں آپ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یا تو اچھے طریقے سے دے اچھے طریقے سے کیا کر دے رد کر دے لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کرے اللہ خیریہ کتنی بڑی فضیلت ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیا مطلب کہ دینے والا ہاتھ کیا ہے بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے یہ تو بات ہوگی سائل کی اور دینے والے کی لیکن محدثی لکھا ہے اگر یعنی یہ تو سوال ہے اگر کوئی کسی کو ہدیہ کرتا ہے کوئی کوئی چیز گفٹ کرتا ہے یا ویسے کسی کو جو ہے کوئی چیز مثلاً ویسے دیتا ہے یا صدقہ ہے کوئی بھی چیز تو اس میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لینے والے کو وہ چیز اوپر سے پکڑنی چاہیے محدثی نے یہ بات لکھی ہے تاکہ جو ظاہری حدیث ہے اس سے بھی بچا جا سکے اگرچہ حدیث کا محال تو یہی ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے دینے والا انسان بہتر ہے لینے والے انسان سے لیکن اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے بھی تاکہ بچا جائے جب کبھی اگر کوئی دوست احباب آپس میں عزیز و قارب یا رشتہ دار آپس میں جو ہدایات یا گفٹ کا تبادلہ کرتے ہیں کہ ویسے ہی کوئی کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو لینے والے کو چاہیے کہ وہ چیز کیا ہے اوپر سے پکڑے نیچے سے نہ لے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کا آپ لوگ کم از کم خیال رکھے الحد اللہ خیرمین الدلہ اوپر والا ہاتھ بیٹھتے ہے نیچے والے ہاتھ سے آ جائیں ترکیب کی طرف الیہدو موصوف الیا صفت موصوف صفت مل کر مبتدا الد ایسا ہاتھ العلیہ جو بلند اس کی صفت بیان کر دی ہے ہاتھ کی تو اوپر والا ہاتھ ٹھیک ہے الیدو موصوف العلیا صفت موصوف صفت مل کر مبتدا ٹھیک ہے جی خیرون میں تفضیل خیرون سیا اس میں تفصیل اس میں ضمیر کا فائل من جار الید موصوف اصفلا صفت الدی موصوف اصفلا صفت موصوف صفت مل کر جار بنیں گے من روف جارا کے لیے مجرور بنیں گے من حرف جارہ کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیرون سیگا اس میں تفصیل کے سیگا اس میں تفصیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریاں جیسے دیکھیں الدو موسف الولیا صفت موصوف صفت مل کر مبتدا خیرون سیگا اسم میں تفصیل اس میں زمین فائل نار الدی موسف صفت موصوف صفت مل کر مجرور ان حرف جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیر ان سیغہ میں تفضیل کے سیغہ اسم تفضیل اپنی زمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آگئی ترکیب سمجھ چلیں رول نمبر 15 نے کہا کہ پہلی ترکیب ہم وہ بھی دو دورا دیتے ہیں واق و متحرت الفم برغ وات الرب اس واق و مبتدا متحرۃ المزر بمانس اسم فائل اسم ضمیر فائل لام جار الفام مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مزدور بمانا اسم فائل کے متحرۃ مزدور بمانا اس میں فائل اسم ضمیر فائل اپنے متعلق سے مل کر معطوف علے ورف عاطف مرغوۃ للرب فرضات مزدور بمانا اس میں فائل اسمی ضمیر فائل لام جار اور رب مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فرضات مزدور بمائنہ اس میں فائل کے فرضات مزدور بمائن اس میں فائل اسمی ضمیر فائل اور اپنے متعلق سے مل کر معطوف ماتوف ماتوف والے مل کر خبر کو مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریاں خلاصے کے طور پر پھر دیکھ لیں سیوا کو مبتدا اطحرۃ الفم میں ماتوف عالے مذاق مضافلے ماتوف عالے ورف آتفا مرزعت الرب نہیں مذاق مضافلے نہیں ہے فتح جملہ کیا ہے ماتو فالے ووہر فاطف مرزات ماتو ماتو ماتوف علئے مل کر خبر کو مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ تبارک و بتا آپ تمام سننے والوں کو صحت والی حافظ والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسلام مسلمانوں کو ایمان والوں کو خیر کے ساتھ بلائی کے ساتھ اور فتنوں اور مصیبتوں سے بچا کر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو حادثاتی اموات سے بچائیں اور جو یہ حادثہ ہوا اس حادثے کے اندر جتنے بھی مسلمان ایمان والے شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور گئی بشریت ان سے جتنے گناہ سرزد ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے اور ان کے لواحقین ان کے عزیز و کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ